السلطیات محمد اللہ دین در دعا ہے دی تربیت نشیش سمجھن سنجھان دا سلسلہ شروع کیا گیا اللہ تعالی اسم باعث برکت دوستو میں جناب دسوں یہ گل سمجھانے کی کوشش کہ اے دین پاک کس جاتا ہے دی میں یہ جنابر سمجھا گا کہی شہ اس مسئلے دے جیون دے اندر ساڈے دشمن مجھوں سارا دے طرف ہو. جو فتنہ ہے برائی اور ایمان بربادی دا اس کی طرف بھی جناب کرائی جائے گی جناب غور نال، نال، دیان نال، دل جمی نال، تسلی اپنا ذاتی نفع اور فائدہ سمجھدی ہونا بڑے شوق نہات فرمو گے تو انشاءاللہ شاء رکھ لو کہ گل کی وزاحت کچھ نہ کچھ بات پہ بظاہر محسوس شاید کہ گل بکھر گئی ہے محسوس شاید گل بکھر گئی ہے اگر ایسا معاملہ بنے تو پریشان نہیں ہونا جو میرا مخ سوت اور توجہ ہے تو میں اپنے گل بات شروع کر محفوظ رکھنی دے درجے بچ اتارنا پڑتا ہے میں جملہ بول گیا مگر اندر وضاحت دا وقت نہیں ایک ہوتا عقیدہ پھر نالو نالو بن جائے کی دے سارے یا اے فلانے موضوع کا شوق اللہ دلیا دیا گل پہلے اور اس بعد جسان اس بعد اللہ تعالی پیارے بندے پیار رہ لبیا لے آئے کامل حیات ہے یعنی زندگی کا کیا متور کوئی مسئلہ یاد رکھو نہیں کہ نے سلام ہے کئی گلان جزوی جزمی طورگ طور وکرا طور وکرا کر کے بیان کیا گیا ہے کئی گلوں واسطے اصول بنیادی طور پہ بنا دیتے گئے ہیں بھی جلے کلے کلے مسئلہ حل ہو گئے وہ تو ہو ہی ہوگا اگر کوئی نواں مسئلہ پیش آ جائے یہاں اصولوں کی روشوں کے اندر اس مسئلے کا حل کر لگا ہے بعض سوال حل کر دیتے جائیں جا ریاضی نا ریاضی یہ سارا اسلامی کافران نے کھو کے آدھی تعلیم مار لیا یہ سارا اسلامی علم ہے ٹھیک سارے مسائل نے جن کا تعلق عیل میں ریاضی ناجو میری آجا رہا جنابوں جی ریاضی دیا کتاباں بعض سوال تو انہوں نے جواب لکھ دیتے جن پھر جب اگر سوال حل کرا جا لکھا ہوا وہ نہیں بلکہ آدھے کو سوال بنا کے تالب علم کو حل کرایا جائے ان کا جواب اصول کلیے ہوتے ریاضی سوال گا سوال تے ہوا تو باہر نہیں گا اسلام جامے اور کامل مذہب ہے زندگی دا کوئی شوق زندگی دا کوئی شوقہ یاد رکھو پیش آئے بندہ تعلق چاہے کاروبار چاہے بچاواش رکھوٹ خاندانی معاملات یاد رکھو زندگی دا کوئی شوقہ انج کا نہیں جل اسلام نے نہ ہو اسلام نے تو تو سمجھ آئیے یہ, یہ نہیں کبھی بھیجنی کہ ایس سوبے اندر سان اپنے اسلام دی تعلیمات ہٹ کے ادھر چھوڑے ان جنابر گیا ہوں چلو سونے دین نے رب ن چلنا ہے مخلوق بندیاں بندیاں نے کورنا کلنا تعلقات رکھنے پھر مختلف شعبے نے ماحول بیان کرنا یاد رکھو کہ آ گئی اور اندا والو اے دین راب نو راضی کرنا بندہ اپنے بنا ہوئے طریقے جی اصول ہیں راضی نہیں کر جو دے کافر آخر سنبو نہ عبادت کرنے پر جی ہے کیا رب کردی رب تو دور کرب تو دور کر دی ہوں مطلب کیا سامنے آیا دین اکتے اید بکنہ کمان اللہ راضی ہو مولا تعالی خوش ہے جن مہین زلیل ایک گٹییا قطرے تو بنایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهر و بھر چھتے اللہ تعالی اسا تیرے اندر بارو بھر ہے جے تو جد بھی ہر شہر تو دل بھی لے نا ہے تو کرے گا چنڈ مار کے میرے لفظ پھر سنو میں آخیا اگر دل دی اک کھل جائے رب نے کی ایسا بنایا ہر ہے ہر ہے بندہ چ مارے گا با... پکڑ با... کے زمین کے دروازے دستک دے گا جن آدہ کمال فٹ وقت تو میرا بندہ رب آور نسیا کرنا آپس مولا کر رب فرما ہے کیا تیر ویلا نہیں آیا تھی پر ذکر پھر اج سمجھنا ہے کہ میں گل گو سبحان اللہ سبحان اللہ کو میرے دل نفس نے آخنا یار میں بڑی گل کی یار بڑی کم کی گل اے بڑا کم دبا یار میں خلکل انسان کی اگر بندہ ہو جو کچھ سمجھ بصیرت زور بسیرا سننا ہے دیکھنا, ہے دیکھنا ہے بھولنا ہے تیری آوازت شریلی ہے تیری لبو لہجے دے تر خضبناک ایک کشش ہے جیرا سنتا ہے تیرا ہوگ رہ جاندہ ہے تو آخر میں کیا شائعہ رب فرماندہ ہے بس سب شائع نبتلی ہے ایک صرف تر فرقنا ہے کہ کجھ نہیں سے اسا تر فرقنا ہے تو آدھے آپ انہوں سمجھنا ہے یا میں مولا ونی توجہ کرنا ہے کہ یار میں کہ کجھ نہیں سا دیش نے کجھ بنایا میں رب چلنا اللہ گزارا رب نو راضی کرن کے طریقے دوسرا کیا ہے دوسرا ہے مخلوق چلن جراب مخلوق روحان ہے جسم کی سہول ہے اسی دا کمرہ پکا تھلے نرم ملائم جگہ ہوئے نہ جسم نیت ہو پر تو دے محسوس کرو نہ روزہ ہوا کچا سکتا توجہ ہے جناب دا طور طریقہ بس اسے برقرار رہو جس طرح کے پہلے ایک سلسلہ کار چلتا ہے اس, اس, سے اس, اس, اس, سے اس کام نہیں ویسے دین دی سمجھ دی اندر میں کل کرنا جو ہر ایک سارے زوال دے دین تو دوری دے مسائل پتہ نہ ہوجیدا نہ ہوباب نے ان اسباب دے خطابات روپیے اور پیسے تسلسل ہے نا اے صحیح بات ہی ہے کہ اے بہت بڑی بڑی ویڈیو ہے میں تم صحیح بات کر رہا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت روپیے اور پیسے آ رہا ہے نا میں ہزارہ دفعہ سنیا جدو خطاب ختم ہوا ہے پہلا جملہ ہی یار نہ چنگیا سونی میل یار اچھ بڑی خدمت ہوئی یار رنگ نے بڑے تے پیسے دیتے بڑا تے خرچ ہے عموماً تقریر تو بعد جو تقریر ہوئی ہے بزرگ ایسا ہوں کہ جڑی موتی واگ گلا جانی نہ لکھنے والی گلا بدل تکرار ہو نہیں ہو رہا ہوں اس وقت یا فن والو ہوں یا روپیے ہوں بڑی اگر تو دینا کہ بہت میری گل نہیں منو گے نا ان اگلا اللہ کو جبڑا چکر لگے گا ایک ایک فنکاری نہ جگ نیا نفا کہ رب دے گل تے جانم خریدنا ایک انج ہے آل سکون چوے میری دا دا بات سمجھ آئی ہے جناب توجہ کرانا یعنی پہلی گل کا خلاصہ کہن نے رب چلنا فتنہ کھولا گا تا حیران ہو تے سراسرے پہ پہلے مگر ادھر پتہ ہے لفظ دنیا بولید بولو تھوڑا جہ ایک بار مل کے بولو گے نہ بولی ترائے پہلی شہر حکومت حکومت سیاست سیاست ایک دوسرا دین تیسرا معاشرت محلے دے دے دے اولاد اولاد دے دے دے دے اسلام نال دمور اگو کافر نے میںجا دیا گا نتیجے یہ گلاد رکھنا ضروری نے دنیاداری حکومت بھی آ جاتی دنیا داری جناب گل کہ آخری پچھلی گل مخلوق شاخ کیا ہے مخلوق مخلوق چلنا ان حکومت سیاست بھی آ جی کاروبار بھی آ جاتا ہے اندر سہ بھی آ ہے نتیجہ <سید> کیا نکلیا کہ یاد رکھو راضی دنیا چلا طریقہ دستا ہے دنیا کی سہیاں نا کرائے جی حکومت نہ کاروبار کے طور طریقے یاد رکھو اسلام بیان کرتا ہے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے مومن دی جی دنیا ہے وہ دین تو الگ نہیں دنیا جی ہے دین آخان گردی اندر عبادت بھی میں چار دین نہ لفٹ بولی گیا حکومت بھی جائے گی دین گی لفٹ بولی گیا کاروبار یاد رکھو میری دینا جرآنے مجید فرقانے حمید رب نو راضی کرنا دے طریقے خلافاشدی جی زندگی سکھا چھوڑیا ہے اگر میں پرانے وجہ کے سلسلے کے اندر آیات تم حیران ہو جاؤ نال چلانا ہے اللہ دا پورا ایسے رسول بیان کرنا ہے خدا در کیا جن انسان نہیں انسانی لو زندگی گزارنے کا گزور نے بازار جایا کرو جب جانا پایا جائے بازار حق آ کرو حضور کہڑے آپ نے سب نال پہلے نظر نہیں چاہیے فضول نہیں فرمایا فضول نہیں دیکھنا اگر بازار جانا نظر نہیں ہونی چاہیے دوسرا فرمایا جھوٹ نہیں بولنا جس طرح دھوکہ حضور پاک سرکار بازار جا رہے سن گدم دا ڈھیر ہے مدینے تاجدار نے اس طرح گندم دے ڈیر دے قریب جا کے ہاتھ ماریا جی تھلے والے دانے ہاتھ مار کے اتنا گلے گی مست جہنے سنا انویے بارش پڑی سی گے ہو گئے آپ نے فرمایا گیلے سر مخلوق خدا جو رکھ تا کہ انہوں نے نظر آن جا لے کے جائے جو آئے نے گیا نے اس موٹی جی گل قسم کے اصول نے دنیا تے حکومت فاروق آزم نے رکھ کے اصولوں سامنے رکھ ادی دکومت کی جا بھی کیا سانو کی آ کے لافر پیچھے نہیں چلان کے پھر حکومتیں کمی چلنگ دیکھو نہ یہ تھی ہو گیا پیشاب اگر پیشاب نال کپڑا نہ نا دھوتا تو نتیجا مت دنوق آ جور سوبیا تو جقات واپسی ہوتی ہے جو میرے سکا فرض دا بندی میں لاگو لازم ہوئی میں می نہیں یار رکھو حق ادا کرے ادا کرنا رب کا فرض بنتا ہے سارے موڈیا تو تیرا کام گا وہ دور وقت نہیں پھر زکاتا بھی موڑ کے پیشہ آ جا اور بارے بڑے فرمایا آپس چلن کرنی اللہ فرمان سونے لگو سلی سب سو ربان پا نسل م م بیان ان اصول مدینے تاجدار نے جی فرمایا گور کر فرمایا رہن سہن کے اصولوں اے بھی ہے کہ مرد بار دے کا اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو معاشرے اندر جو رونق پیدا ہوئے ساڈو اندازہ ہی نہیں ہو سکنا طریقے ਨਾਲ اللہ پاک نے فرمایا قال المسلم منصر المسلمون من, من لسانه و يده مسلمان سے وہ ہے جیندے زبان بھی کسی عذیت اذیت تے تکلیف نہ دیوے جت بھی تکلیف نہ دے بارے کا رویہ رکھا جی محسوس ہو لا یہاں نے دلیں کافر بارے جہاں اللہ فرما دا ہے آپس گل کرو پیار میرا رہ سلام پیچھے مغز کیا ہے اسلام والے کم کا طریقہ مسلمان شروع کیتا گیا السلام علیکم میاں تیرے تھے سلامتی ہوئے کیا مطلب ہے اس لفظ بلان دا آلِ اسلام سادیہ قابل اسلام اسے مطلب ہے سی بلان دیا اے سو چھو دیسی کہ میاں تیری جان تیرا مال تیری عزت السلام علیکم دا مطلب ہے میرے طرف محفوظ ہے فکر سو سلام دا آب آب آب مگر دا دا دا اے بلا رہے کا مقصد کیا ہے سلام آب دا بولنا ہے بول دسیا جا رہا ہے تو فاسق مول ہے تیری عزت کرنا ساڑے واسطے جائز نہیں جتوں تک سادہ بس سا بس پڑے گا سیاست عزت نہیں گا بارے سڈے تو پریشان نہ ہو سا تیری عزت والی خراب کرنے کی کوشش کران گے آپس ملاقات کاروبار واسطے گل بات کر سلام والے لمے چوڑے چکرا نہیں پا بس سلام علیکم حکم بول کے کاروبار کرنا لین دین کرنا آپس پہلی ملاقات سلام والے کیا مطلب دکھا میرے دکھا ہوئے گا سلام علیکم تمام میں تیرے دکھا کرا گا میں آئے ترو تو میرے تیرے دکھا کرے گا ہاں تبھی میرے گا انصاف کر ہوں میں بس نتیجے والے پاس لیا گل ملکا سونے ہوں میں اصل نتیجہ دینا چاہتا کہ دنیا دا لفظ کنیاں شری تین سہیا ہے دنیا لفظ اور جدو سر دین کنو آخنے کھولنے آدھوں گل سمجھ آتی ہے باہر نہیں لفظ بولا دو رب ناضی کرنا اللہ دبادتیں بھی لفظ بولا گے اس وقت حکومت کاروبار کے طریقے اصول آ جان گے رہن سہن کے طریقے وہ بھی ویچ آ جائے گا سونے دنیا تین چار جس طرح نماز ضروری ہے مننا بھی ضروری ہے حکومت حکومت سیاست بھی ہے ساڈی سیاست تے مسجد ہے جی اپنی دین اپنی تھان سے وہ حصہ وہ جان کاروبار نہ جیسے نماز ویسے چلن بھی دیتا کرو اسلام سورا نہیں ٹھیک ہے سیرے دیکھا وہ اسلام دا حکم ہے ہن ذرا یہ ہے موج مستی ہونی چاہیے یارا جی نکاح نکاح اسلام دا حکم ہے انکار کرے اسلام حکمت کروا رب حیرت والا فرما بی رہے رب سونے اگے حکم فرمایا غیر بندے گل نہ کرے جب کرنی پڑے کرے رب سونے اگے غیرت والا رب را را سبق, سبق کیجیے سخت سخت منافقہ واستے ہومنا واسطے فرمایا اگر ہر پورے پورے دادا تا یاد رکھنا دل چیرت ہے کروڑ اپنے اپنے میرے مولا جو خیر نے اپنی مخلوق مسلمان یاد رکھنا مقابلہ نہیں ہو سکتا اندازہ کرو رب ہے بی ان پیروں کے اندر زور ہولے پیر رکھ اندازہ کرو بندہ گلی چاہ بی منہ ان کی آواز سنی بس زیور کا ماڑا یا کڑکا دی مار کچھ کچھ <سلام> توجہ ماڑی ماڑی توجہ ماڑی ماڑی ہوگی ہولے قدم رکھ بندے تک نہیں جانی Oh, oh, اسلام او <تصفيق> اسلام میں رچا کے جگ دے اندر کا منظر پیش کرن دی اجازت دے گا گناہ مگر کوئی آخری اسلام کا تعلق نہیں ایک زندگی دے طریقے نے اسلام آدھی تھانا اسلام دے حکم دے انکار کر دیا ہے تعلق سے معاشرت ہوں میں جا نتیجہ دینا اس نتیجے سے آوا کہودی کا فتنا ہے او منیا دی تعلق کوئی تعلق نہیں اس لفظ او اسلام دے کنے حکم دا انکار ہو گیا اندازہ میں گل کران حدیث کبلا اٹھا کے ویکو ہمیشہ دے مقابلے کرو کافر نے غیر شعوری طور پر گمراہ رکھ ایک کیسا بےمانی عجیب منظر پیش ہے اندازہ کرو کل پران چکی تعلق کسی تھانے دنیا دین کے مقابلے نہیں کہ دنیا تے تو بار ہے ہی نہیں دنیا تے تو بار ہے ہی نہیں قرآن مزید آجی سے مبارک دنیا مقابلے آخر دنیا مقابلے آخر یہ میاں دنیا کے تربگار نے کیا مطلب کلکومت دنیا کے تربگار نے کیا مطلب یہاں گار دن دن نہیں دنیا دین کے مقابلے نہیں رکھا گیا دنیا دن آخرت کے مقابلے رکھا گیا ہے تو یہودی نے کیا عجیب سازش کر کے اور ساری امدانی کے اندر کیسا فتنا سارے اندر پھیلایا میاں دین دنیا یہ دی دنیا ہے دن دن دن دن. کچھ مقابلے دنیا کا لفظ بولے مطلب کیا نکل نہیں حالانکہ یاد رکھو دنیا بچ ترائے معیشت اور حکومت وہ بھی ہے جس وقت اے دنیا دنیا کے کن حکم نے میرے نبی نے فرمایا سر سویرے مسلمان گے گئے کافر ہو گئے میری جو گفتگو ہے خلاصہ کینک نے رب نال کی چلنا وک نال <سؤال> کیویں چلنا مر دسیا دنیا دا لفظ کریاں تھاواں تے ہے اے تراے تھاواں تے بلیندا اے مر ای دسییا مومن دی دنیا دین تو باہر نہیں جڑا کہ دین الگ دنیا الگ بیمان ہو جاسی کیوں جویں نماز دا دنیا تعلق ہے رسم وہ بھی کافر ہو جاتا چٹی دا بن جائے گا اور چوتھی گھائیے کہ دی اور دنیا آپس مقابلے نہیں آن جی بولیں گے دنیا بچی دنیا بولیں گے وہ دنیا دین تو باہر نہ سی اسلام دنیا آخر دے مقابلے چھو بول ہے اسلام دنیا دین دے مقابلے بیچ نہیں بول دا اے میری مختصر جی کو سی اللہ کا لدی بارگاہ دے دعا ہے اللہ تعالیٰ احمد دے توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوائی الحمدلہ